تو اس دن ضلعوہ کو نفع نہ دے گی ان کی معذرت اور نہ ان سے کوئی راضی کرنا مانگے